والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وَلَا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا سو وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا صدق الله ساح لب شرح من يفقه اللہم ربنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم اللہ اجعلنا من عباد اق آمین یا رب عال امیر الفرقان کے آخری رکوع پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں ان دو نشستوں کے دوران ہم نے اس رکوع کی سترہ آیات کا ایک رواں ترجمہ بھی کر لیا اور اس کے مضامین کا تجزیہ بھی ہم کر چکے ہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے ابتدائی دو آیات اور آخری ایک آیت کا تعلق ایمانیات سے ہے پہلی دو آیات جن کا مطالعہ کر چکے ہیں ان میں ایمان باللہ یا معرفت خداوندی کے حصول کے جو طریقے پرانے مجید میں بیان ہوئے ہیں اور جو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصے دوم کا اہم ترین مضمون ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے اس کے بعد کی پانچ آیات میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں اس درس کا اصل مضمون ہے یعنی ایک بندہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت ایک میچور شخصیت اس کے دل آویز خدو خال کیا ہے پانچ آیات میں چار خدو خال بیان ہو چکے پھر ذہن میں تازہ کر لیجے سب سے پہلے توازو اور ان کے ساری وائیباد الرحمان الزین یمسون عال ربلا تکبر غرور عجب سے پاک ہو جانا اور اس کے برعکس توازو اور ان کے ساری کی روش اپنانا دوسرا وصف فلم اور حکمت جذباتیت میں نہیں مشتعل مزاجی نہ ہو بلکہ اگر کوئی مشتعل مزاج لوگ جذباتی لوگ الجھنا چاہے تو ان سے خوش اسلوبی سے رخصت اختیار کرنا اور بحسم بحث اور زدم زدہ میں ملوث نہ ہونا فلم اور وقار اور حکمت تیسرا بس تحجد قیام الین و الزین ابیتون رب ہیم سجم و قیام یہ بمقابلہ ہے وقتہ نماز جو ہے فرض اس لیے کہ پہلے درس میں سارا زور اس پر ہے چوتھی چیز وہ کہ جو حدیث نبوی میں جو وار شدہ الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے عنوان مقرر کر رہا ہوں القصد فی الفقر والغنا ولزین اذا انفقور لم یوسرف ولم لم یکترو بین کانا کا قواما اس کے درمیان میں ایمان بالآخرہ کے ضمن میں جہنم کے زمن میں جو الفاظ آئے ہیں اور اسی کے مقابل میں بعد میں جو پانچ آیات میں پھر تین یا چار اوصاف بیان ہوں گے بندہ مومن کی دلاوی شخصیت کے ان کے ضمن میں جنت کے بارے میں جو الفاظ آئیں گے میں کلرش کر چکا ہوں کہ یہ منفرد مقام ہے اس تعبیر کے اعتبار سے کہ جہنم وہ جگہ ہے کہ جو مستقل جائے قرار ہی نہیں تھوڑے سے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی نہایت اس کی خوفناکی جو ہے اور اس کی ہولناکی جو ہے وہ شدید ہے اور جنت وہ مقام ہے کہ تھوڑے سے دیر کے قیام کے لیے ہی نہیں مستقل قیام کے لیے بھی وہ نہایت دل آویس ہے اس کی رہانائی میں اس کے حسن میں اس کی دلچسپیوں میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی سات مستقروں و مقامہ بمقابلہ حرفرت مستقل و مقام اس کے بعد میں نے ارض کیا تھا کہ چونکہ جوف اللیل کا لفظ بھی ہمارے کل کے درس میں آیا تھا کہ تحج اصل میں وہ نماز ہے جو رات کے پیٹ میں پڑھی جائے رات کے کسی سرے پر نہیں رات کے پیٹ میں اسی طرح اس رکوع کا ایک جوف ہے جوفر الرکوع اس کو میں کہہ رہا ہوں چار آیات پر مشتمل ہے اس میں فلسفہ دین کے دو نہایت اہم موضوع آئے ہیں اور یہ جوف جو ہے یوں بھی سمجھ کہ میں ایک لفظ اور استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے سے اصل میں ان حقائق کو ذہن کی گرفت میں لانا اور پھر استحصار اس کا آسان ہو جاتا ہے یہ گویا کہ اس رکوع کی ناف ہے جس سے کہ یہ رکوع جو درس آئے گا ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے کہ یہی تین چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ جب پھیلیں گی ان کی جب وسٹ ہوگی تو جو سورہ بن اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اسلام کے معاشرتی نظام کی جو بنیادی جو صفات بیان ہوئی ہیں کہ ویلیوز کیا ہیں کہ جن کو پروموٹ کیا جانا ہے اور وہ سوشل ایولز کیا ہیں جن کو ریڈیکیٹ کرنا مقصود ہے اسلامی معاشرے میں وہ در حقیقت اسی آیا مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ جو فلسفہ دین اور یہ میں نے واضح میں کر چکا ہوں کہ فلسفہ ایمان اور شے ہے فلسفہ دین اور شہ ہے ایمان دین کی جڑ ہے دین اگر ایک عمارت ہے تو ایمان اس کی بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے دین اگر ایک درخت ہے تو ایمان اس کی جڑ ہے اس اعتبار سے فلسفہ و, فلسفہ و حکمت ایمان یہ ایک اور شہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے میٹا میٹافزکس سے ہوگا ایتھکس سے ہوگا سائیکالوجی سے ہوگا جبکہ فلسفہ دین اور حکمت دین یہ دوسری شہ ہے اس کا تعلق ہوگا سوشولوجی سے پولیٹیکل سائنس سے اکونامکس سے یہ سوشل سائنسز ہیں در حقیقت ان سے تعلق ہے فلسفہ دین کا اور جو میٹا فزکس ہے اور جو سائیکالوجی ہے اور ایتھکس ہے اس سے تعلق ہے یا اسٹیبالوجی ہے اس سے تعلق ہے فلسفہ ایمان کا ان دونوں چیزوں کو بھی علیحدہ علیحدہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ جو دو اہم ترین موضوع ہیں فلسفہ دین کے اعتبار سے ان میں سے پہلا ہے جس کے لیے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہ گریمیٹیکلی غلط ہے خالص صرف و نحب کے اعتبار سے وہ عنوان صحیح نہیں ہے آج میں صحیح عنوان استعمال کر رہا ہوں قبائر یا کوبر القبائر یا کوبرایات البائر کبائر جو ہے کبیرا کی جمع ہے کبیرا کہتے بڑا گنا صغیرہ اور کبیرا صغائر اور کبائر یہ تصور موجود ہے دین میں کچھ گنا چھوٹے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی خود بخود بھی معاف ہوتے رہتے ہیں دھلتے رہتے ہیں ان الحسنات یوزبن سیاحت انسان جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو جو صغیرہ گنا ہے وہ خود اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ختم ہوتے رہتے ہیں انسان وضو کرتا ہے تو بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں آنکھوں کے کچھ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں وضو کے ساتھ لیکن یہ سغائر کبائر نہیں کبائر وہ گنا ہے کہ بغیر توبہ کے ان کے معافی کا کوئی سوال نہیں وہ جو کبائر ہیں ان میں پھر سب سے بڑے کبائر ہیں تو کبرا کہیں گے اکبر کا وہ ہوگا کبرا اور کبرا کی جمع یا تو کبر آتی ہے ان نہ یا کبریات تو کبائر میں سے کبر یا کبریات کون کون سے ہیں سب سے بڑے بڑے کبائر کون سے ہیں وہ ہے کہ جو اس مقام پر معین کیے گئے ولزین اللہ آخ ولاقل الفصل حرم اللہ, اللہ اللہ بالحق ولا یزمون سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں سورہ نسا میں دو مرتبہ یہ آیت وارد ہوئی ہے ان اللہ لا یکفر و یوشر کبھی وہ یکفر و ماں دونا ضال اللہ اسے تو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کمتر جو گنا ہے جس کو چاہے گا بخش دے گا وہ شرک جو ہے یہ گویا کے انسان کے نقطۂ نظر کو اس کی سوچ کو اس کے فکر ہی کو غلط رخ پر ڈھال دیتا ہے تو گویا کہ یہ تو تمام گناہوں میں تمام گمراہیوں میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بنیادی گمراہی لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجیے کہ شرک کی جو بہت سی اقسام ہیں یہاں اس میں سے دعا عال غیر اللہ کا ذکر ہے و لذین اللہ مع درون اللہ لاخر اس لیے کہ شرک بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو غیر محسوس ہوتے ہیں غیر شعوری ہوتے ہیں ایک شخص نے نماز کا وقت آیا ہے آزاد اس نے سن لی ہے پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں گیا اپنے نفس کے تقاضے کو مقدم رکھا ہے اللہ کی پکار پر گویا کہ اس نے شرک کیا ہے لیکن یہ شرک وہ ہے کہ جو ہم استدلال سے اور منطق سے اور دلائل سے سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا اس کی نیت شرک کی نہیں ہے لیکن ایک شرک وہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے مدد کے لیے استغاثہ کر رہا ہے استعادت ایاک کا ناب دو کا نسکرین کی نفی کر رہا ہے گویا کہ اس نے سمجھا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو اس کی مشکلات کو دور کر سکتی ہے کسی کے اندر یہ قدرت ہے کوئی ہستی ہے جو حاضر و ناظر ہے جو اس کی دعا کو سن رہی ہے اور جو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنے پر قادر ہے یہ صفات تو صرف اللہ کی ہیں اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ جلی اور شعوری شرک ہو گیا جان بوجھ کر پوری طرح سوچ سمجھ کر ایک انسان اللہ کے سوا اس کا مد مقابل بنا کر کسی کو پکار رہا ہے وَلَا مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کسی اور معبود کو تو یہاں اس سر کا ذکر ہے لَا مع اللہ الہ ناخر وہ لوگ کے جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو گویا کہ انسان کے نقطہ نظر اس کی فکر اس کی سوچ ہی کو بالکل غلط رخ پر ڈال دینے والی شے تو سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی گمراہی یہی ہے دوسرا اس کے بعد قتل ناحق ولا یکلون نفسر رمناہ اللہ بالحق نہیں قتل کرتے انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے. مگر حق کے ساتھ یہ میں اٹھ کر چکا ہوں کہ حق کے ساتھ اس کی شکلیں جن پر تقریباً اجماع ہے علماء کا فقہا کا وہ یہ ہے کہ چار صورتیں ہیں کہ جن میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے احساس میں اگر مقتول کے وہ رسا معاف کرنے کے لیے یا خون بہا لینے کے لیے راضی نہ ہو شادی شدہ زانی یا زانیہ کا رجب اسلامی ریاست میں مرتد کی قتل کی سزا اور چوتھے نمبر پر کافر حربی جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہو کافر ہے غیر مسلم ہے ذمہ ہے تو اس کی جان اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان غیر حربی کافر ہے کسی قوم سے ایسی قوم سے جس سے آپ کی جنگ نہیں ہے یا جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی قتل کرنا جو ہے وہ اسی طرح کبرل کبائر میں سے ہوگا یہ بڑا گنا ہے اور اس کے جو منطقی بنیاد ہے کہ اس سے در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جس شخص نے بھی قتل کیا کسی انسانی جان کو بغیر نفس اور فساد ان فل ارض بغیر اس کے کہ کوئی فساد فل عرض ہوا ہو یا یہ کہ کوئی کسی قتل کا قصاص لیا جا رہا ہو جس نے ان دو صورتوں کے سوا قتل کیا ہے فقاندما قتل اناسا جمع تو گویا کہ اس نے تو پوری نوع انسانی کو قتل کر دی تیسری چیز زنا ہے یہ در حقیقت معاشرے کو فاسد بنا دیتی ہے اس میں سے جو خیر ہے بھلائی ہے اچھے جذبات ہیں باہمی اعتماد مبت و رحمت کی فضا جو ہے اس کو ختم کر دینے والی شئے یہ انار انارکی جو ہے کسی معاشرے کو واقعہ یہ ہے کہ سڈاس بنا کر رکھ دینے والی شہ تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کو میں نے آج اس کے لیے اصطلاح جو ہے صحیح صحیح گریبر کے اعتبار سے کوبر ال کبیرا گناہوں میں سب سے بڑے تین گنا یا کبریات الکبائر کبیرا گناہوں میں سب سے بڑے گناہ جو ہے وہ یہ تین ہیں فرمایا ومن یفل زالے کا یلقا آساما جو کوئی یہ حرکت کرے گا اس میں سے کسی فیل کا ارتکاب کرے گا وہ لازمن پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو اساما کا لفظ نوٹ کر لیجئے اس کہتے ہیں گنا اور گناہ کی جو پاداش ہے اسام اس کے لیے لفظ استعمال ہوا گناہ کا منطقی نتیجہ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فسوف یل قونا غیا کہتے ہیں گمراہی کو کجروی کو تو در حقیقت جہنم کے لیے لفظ گیا کیوں آیا کہ یہ کجروی اور گمراہی کا نتیجہ ہے کہ انسان اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اسی طریقے سے گناہ کی پاداش گناہ کی سزا کو اسام کہا گیا ہے کہ یہ اس گناہ کی پاداش ہے اس کی سزا ہے ومن فلزالے کا یہ القاصم جو کوئی یہ حرکتیں کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچ کر رہے گا یو گاف لہول آزاد و دگنا کیا جائے گا لفظی ترجمہ ہوگا دگنا کیا جائے گا لیکن اس کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تدریجاً کسی شہر میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے تو میں اس کے اعتبار سے بعد میں ارض کروں گا اس میں جو دو فرق واقع ہوتے ہیں یوگاف لہور العذاب اس کے لئے عذاب کو بڑھایا جائے گا دگنا کیا جائے گا یا بڑھایا جاتا رہے گا یو بل قیامت قیامت کے دل وہ یخلود فی خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو اور وہ رہے گا اس میں اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش مہانہ یہ ہون سے یا اہانت سے یا توہین سے یہ وہن جو ہے واؤ آؤ مون اس سے لفظ بنا ہے یعنی ذنت اور رسوائی کے ساتھ احانت بھی کہتے ہیں کسی کو دلیل کرنا رسوا کر دینا توہین کسی کی رسوائی ہے تزلیل ہے اس سے پہلے لفظ آ چکا ہے ہن وائباد الرحمان الزین یمشون علد ہندوازوں کی کیفیت آہستگی سے نرم روی سے زمین پر چلنا یہ ہؤدن ہے اکڑ کر چلنا یہ اس کے برعکس ہو جائے گا ولا غلاتم شفیل ررد مراحت جو سورہ لکمان کے دوسرے رکو میں بھی آ چکا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی الفاظ آئیں گے تو فرمایا ومن یفلزال کا یلکا سام آزاب لَهُ قیامت و الْقِيَامَةِ الفی فِيهِ محانا یہ ایک مضمون مکمل ہو گیا کہ جو اس جوفر رکو میں اس رقو کے درمیانی چار آیات میں آیا ہے اب دوسرا اس سے بھی اہم موضوع ہے اور وہ ہے توبہ کا موضوع اللہ سید آت حسنات وقان اللہ غفور اور رحیمہ ومن وعمل صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا سوائے اس کے جو, جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک عمل اچھا عمل فلا تو یہ وہ لوگ ہیں یو بدل اللہ حسیہات حسنات کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے رقان اللہ و غفور اور اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے ہی وہ من تابا و عاملہ صالحن اور جو توبہ کرے یا جس نے توبہ کی وہ عاملہ صالحن اور عمل کیا اچھا یتوب اللہ مطاب تو وہی ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کے جناب میں جیسے کہ توبہ کرنے کا حق توبہ کے موضوع پر یہ مقام جو ہے پرانے مجید کا بہت اہم ہے اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمت دین کے جو بڑے بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے اس لیے کہ اس مسئلے میں بعض مذاہب کو یا مذاہب کے جو بھی جو ان کے اندر غلطی اور غلط روی پیدا کرنے والے ہیں ان کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ایک ہے انسان کے مادی اعمال اور مادی قوانین کے جو گورن کر رہے ہیں اس دنیا کو ایک ہے اخلاقی قوانین ان دونوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے مادی قوانین کے نتائج اس دنیا میں لازمند نکلتے ہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے یا خصوصی اپنی قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے اس میں کہیں رکاوٹ ڈال دے اس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں موجودہ ہے اللہ تعالیٰ تبھی قانون کو توڑ کر اپنی خصوصی قدرت کا اظہار فرماتا ہے لیکن یہ تو شاز ہوتا ہے عام یہی ہے کہ چاہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے نیک نیتی سے آپ نے غلط کام کیا ہے لیکن جب غلط کام کیا تو اس کا نتیجہ تو نکل کر رہے گا آپ نے غلطی سے سنکھیا کھا لیا تو چاہے غلطی سے کھایا آپ کی نیت نہیں تھی خودکشی کی لیکن وہ اس کا نتائج جو ہے وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے آپ نے غلطی سے انگارہ اٹھا لیا آپ کی نیت نہیں تھی آپ نے اسے سمجھا تھا کوئی اور شے لیکن وہ انگارہ تھا تو اس سے تو آپ کا ہاتھ جل کر رہے گا تو قوانین جو ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے قدرت خصوصی کا کوئی معاملہ ہو جائے اس کی کوئی مشیت خصوصی جو ہے وہ آڑے آ جائے اخلاقی قوانین کو بعض لوگوں نے اسی پر قیاس کیا ہے اگر کوئی اخلاقی مجھ سے غلطی سرزت ہو گئی ہے کوئی گنا سرزد ہو گیا ہے تو شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی لازمت انسان کو مل کر رہے گا یہ وہ شے ہے مذہب کی دنیا میں اور فلسفہ مذہب میں کہ اس سے بہت بڑا فساد رولما ہوا ہے سب سے بڑا یہ معاملہ ہوا ہے عیسائیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی جو غلطی تھی کہ اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی کی اور اس جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا شجر ممنوع قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوب بھی ہے فتح آدَمُ آدم امر ربی کلیمات ان فتح بالے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے حاصل کر لیے حضرت آدم کی طبیعت میں پشیمانی کی کیفیت پیدا ہوئی انہیں افسوس ہوا رنج ہوا مجھ سے یہ کیا خطا سرد ہو گئی اور یہ پشیمانی کے جذبات یہی اصل میں توبہ کی اصل روح ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے ان کے پاس کے جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ خود تلقین فرما دی فتح القا آدم و مب ہی کلیمات انفتحبات ہیں انحوتم باب سورہ اراف کے دوسرے رقوبے وہ الفاظ بھی نقل کر دیے گئے ربنا غلم نا انفسنا و علم تفنا و ترمنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کر دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اللہ علیہ توبہ قبول فرما اور توبہ کا یہ مقام ہے فلسفہ دین میں کہ قمل لازم بل وہ اس کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس مقام پر تو آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ اثرات محفو ہو جاتے ہیں بلکہ بدی کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے بالکل بڑکس کیفیت ہے توبہ اتنی عظیم حقیقت ہے لیکن صرف اس ایک حقیقت کے نگاہوں سے اوجل ہو جانے کے نتیجے میں عیسائیت کا پورا فلسفہ غلط ہو گیا یہ اوریجنل سن وہ جو ہمارے جدے امجد حضرت آدم اور حضرت حموہ علیہ مسلام سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے اس کے اثرات لے کر ہر ابن آدم اس دنیا میں آ رہا ہے کلین سلیٹ لے کر نہیں آ رہا اس کی فطرت گناہ گار ہے اس گناہ کے اثرات موروسی ہے جو لے کر چلا آ رہا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے واضح کیا ہے کہ کل مورونی یورد والل الفطر فا با او یو حودان ہی او یو مجسانہ او یو نسران ہی او کا ماکال صلی اللہ علیہ وسلم نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے میں نے بلکہ نفظ غلط استعمال کیا کلین سلیٹ نہیں پازیٹولی نیکی کی بات لے کر آتا ہے اس میں وہ روح ہے جو اللہ نے ودیت کی ہے و نفق تو فی ہے میرے روح ہی جس کا کہ رجحان ہے خیر کی طرف جس کے اندر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دھیمی دھیمی آنچ موجود ہے انہرنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے بدیت شدہ ہے اس اعتبار سے ہر بچہ جو آتا ہے کم سے کم لفظ جو ہے وہ ہے کہ کلین سلیٹ لے کر ہے وہ بعد میں اس کے والدین اسے یہودی بنا دے ماحول کے اثرات سے وہ عیسائی بن جائے ماحول کی وجہ سے وہ ہندو بن جائے مجوسی بن جائے بدھ مت کا پیروکار بن جائے یہ بات کی بات ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ تو فطرت اسلام کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اب آپ کو معلوم ہے کہ اسی خشتے اول چونحد میں مارکج تاثریا میر ابد دیوار کج, کج. اس ایک غلط اینٹ پر دوسرا ردا دوسرے پر تیسرا جب ہر انسان پیدائشی طور پر گناہگار گار ہے تو اب کیا کریں اپنی کوشش سے تو وہ اپنی اس فطرت کے اندر جو جو ایک منفی پہلو لے کر وہ پیدا ہوا ہے وہ اپنی کوشش سے اس کو دھو نہیں سکتا اس دان کو لہذا اللہ تعالیٰ کو پھر یہی واحد شکل ممکن تھی جو اختیار کرنی پڑی کہ اپنے سلمی بیٹے کو دنیا میں بھیجا اسے قربانی کا بکرا بنا کر سولی پر چڑھوایا کہ جو لوگ بھی اس کو مان لیں گے اس کی طرف سے کفارہ ہو گیا اننا ددا ہے بنا الحاج بنا فاسد الفاص خشتے اول چونہد میں مارکج تاسریا میربت دیوار کج ایک خطا بنیاد میں ہو گئی اب اس کے اوپر جو ردے چڑھے ہیں تو وہ خطا سے خطا اور خطا سے خطا اور بلکہ اس سے بڑی خطا پھر اور اس سے بڑی خطا یہ سارا فلسفہ ہے جو موجودہ عیسائیت میں موجود.